السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وئید اخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتیناكم بقوة وذکروا ما فیه لعلكم تتکون ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّمْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْ فضل فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ صدق الله العظیم ان آیات میں اللہ رب العزت اس وعدے کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا ان سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میری عبادت کرنا میرے نبی کی اطاعت کرنا لیکن بنی اسرائیل اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کروانے کے لیے ان کو منوانے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر نہیں مانوں گے تو اس پہاڑ کے ذریعے کچل دیے جاؤ گے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ تب بنی اسرائیل سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے ایک آنکھ کے ساتھ یہ دیکھتے تھے کہ کیا پہاڑ ابھی بھی ہمارے سروں پہ ہے یا نہیں تو اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کر کھڑا کر دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمیں کچل دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود و ما آتینہ کم بکوۃم ودقروم فیہ القم تتکون کہ جو اس کتاب میں ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو اسے یاد کرو اللہ فرماتے ہیں جب پہاڑ پیچھے ہٹ گیا پھر سمت ولی تم بادہ پھر تم اس کے بعد پھر گئے فل اللہ فضل اللّہ علیہم و رحمۃ الکن تمن القاصری اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان پانے والے ہو جاتے یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ تم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تم نے انبیاء کو قتل کیا تورات میں تحریف کی اللہ کی آیات کو چھپایا اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انعامات تم پہ کیے عجیب غریب قسم کے انعامات تھے اور اللہ رب العزت نے بہت زیادہ موجزات تمہیں دکھائے اس کے باوجود سم متولی تم ممباد اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم بدل گئے پھر گئے اللہ پر ایمان نہیں لائے عبادت نہیں کی نبی کی اطاعت نہیں کی اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میرا فضل ہی تھا کہ تم پہ عذاب نازل نہیں ہوا ترجمہ سنیے فرمایا و اور جب اخز لیا ہم نے میسا تم سے پختہ وادا و اور ہم نے بلند کیا فوق تمہارے اوپر اتورا طور پہاڑ کو خود اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا خذو تم پکڑو ما اس کو جو آتی کم ہم نے دیا تمہیں بکوتن مضبوطی کے ساتھ ود اور تم یاد کرو معافی جو اس میں ہے لا الکم تاکہ تم تتکون متقی بن جاؤ سما پھر طب تم تم پھر گے ممبادہ لکھا اس کے بعد فلاء اللہ فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیہ تم پر و رحمت اور اس اللہ کی رحمت لکن تم البتہ تم ہو جاتے مین الخواصرین خسارہ پانے والوں میں سے صدق اللہ العظیم